سرا تو نبی اللہ علی نور اللہ نبئی نور اللہ تل سنت ارتکاف میٹھے میٹھے اس ٹائم جب کبھی مسجد میں آنا ہو تو یاد کر کے احتکاف کی نیت یہ ضرور کر لیا کریں یہ مفت کا ثواب ہے اسے ہرگز ہرگز ضائع نہ کرنا چاہیے کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ احتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑتے اسی لیے سیدھا قدم داخل کرنا یہ سنت ہے تو بسم اللہ ہی والسلام علی وسلام رسول اللہ افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی تو ساتھ ہی احتکاب بھی نہیں ہے نوی تو سنتل اعتکاف تو انشاءاللہ اللہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں احتکاب کا ثواب بھی ملتا رہے گا درود پاک کی فضیلت میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز وجل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یومِ جمعرات اور شبِ جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی علیه صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ اللہ, اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یعقوب علا نبی والی سلاۃ السلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام آپ دونوں میں دوستی تھی ایک بار جب سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو سیدنا یعقوب علا نبی والی سلاۃ السلام نے پوچھا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے کہا ملاقات کے لیے تو فرمایا کہ مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد یعنی پیغام دینے والے بھیج دینا ملک الموت علیہ علی السلام نے کہا کہ میں آپ کی طرف دو یا تین قاصد دو یا تین پیغام لانے والے بھیجوں گا چنا جب روح قبض کرنے کا معاملہ ہوا اور ملک الموت علیہ السلام آئے تو یعقوب علیہ نبی جنا والی سلاۃ السلام نے پوچھا کہ آپ نے میری وفات سے قبل جو کاسد بھیجنے تھے وہ کیا ہوئے تو سید ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ اے یعقوب علیہ السلام موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں جو آج عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مجلس عشر اطراف گاؤں اس کے تحت ملک کے مختلف حصوں سے جو تشیف لا چکے کئی ایسے جو بھی راستے میں ہیں تو جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن کا ہماری اس مجلس کے تحت الحمد للہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے اور اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا کے بھی بیانات دوں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ قبلہ امیر علیہ سنت بھی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو یہ تین دن کا ایک تربیتی اجتماع ہے اور مدنی چین کے ناظرین بھی ابھی کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ابھی جو ہم نے حکایت واقعہ سنا کہ روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت علی السلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں کیوں تاکہ بندہ سنبھل جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے احکامات کی بجا آوری میں لگ جائے نیک بن جائے نمازی بن جائے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے تو یاد رکھیے کہ موت کے ان تین قاصدوں کے علاوہ مختلف بیماریاں کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی نظر کا کمزور ہو جانا سنائی کم دینا یہ بھی موت کے قاصد ہیں تو آج ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے پاس قاصد آ چکے جیسے آپ میں سے تعداد کھیتوں میں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں محنت مشقت کا کام کرتے اب ان کے اگر یہ ہمارے بال سفید ہوئے تو ہم اپنے من کو مناتے کہ جناب میں چونکہ دھوپ میں بہت کام کرتا ہوں تو اس لیے میرے بال جلدی سفید ہو گئے یا جناب مجھے نزلہ بہت رہتا ہے یا فلا فلا مجھے چونکہ کمزوری ہے تو اس وجہ سے میرے بال سفید ہوئے ہیں یہ موت کے کاشت ہو آ گئے یہ تصور نہیں بنتا میرے میٹھے میٹھے اس لائن بھائیوں اور اس میں طرح طرح سے غفلت بڑھتی جاتی ہے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے یہ بیماری نہیں دی پہلے میرے کمر میں درد نہیں ہوتا تھا اب درد ہوتا ہے پہلے میرے ہاتھ پاؤں میں اتنا مطلب میرے سوجن نہیں ہوتی تھی اب سوجن ہو رہی ہے میرے جناب اب پہلے جو کھانا کھاتا تھا وہ ہزم ہو جاتا تھا اب ہاضمہ درست نہیں ہے کئی ایسے جسمانی امراض ہوتے ہیں لیکن ہم یا... یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا بھی جو سفر ہے وہ موت کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم بھی قریب مرنے والے ہیں یہ تصور نہیں جمتا ہے حالانکہ بیماری کے سبب ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بے شمار افراد روزانہ ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ مریض کو تو بہت زیادہ موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری ہمیں معلوم معمولی محسوس ہو رہی ہے وہی ہلاک کرنے والی صورت اختیار کر جائے اور آن کی آن میں ہم موت کا شکار ہو جائیں کیونکہ آج جو طبقہ مطلب مذہبی ماحول سے دور ہوتا ہے تو وہ اس بات کا تصور نہیں کرتا یعنی اس کو اگر ایسا کوئی بھی ایسا ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے تو وہ ہارٹ اٹیک اس کو نماز کی طرف نہیں لاتا ہے اس کو اگر کوئی چیز ڈائیگنوز بھی ہو جائے تو وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے میں فلاں اسپتال میں جا کر کینسر کا علاج کرا لوں گا مجھے ٹی بی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں میں اس کا بھی علاج کرا لوں گا اس بات کا تصور نہیں بند آتا ہے کہ جناب یہ چیز جو مجھے لاحق ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب میری موت واقع ہو جائے یہ چیز اس کو حرام کمانے سے باز نہیں رکھتی ہے جو حرام کماتا تھا اس بات سے ڈر جائے کہ اگر اسی طرح میں حرام کماتا رہا اسی طرح میں ظلم و ستم کرتا رہا اسی طرح میں ملاوٹ کرتا رہا اسی طرح میں اپنے ہاروں پر ظلم و ستم کرتا رہا اسی طرح میں اگر مطلب ٹیکس کی چوریاں کرتا رہا اسی طرح میں مطلب ناجائز و غیر شریف معاملات میں پڑا رہا اور اسی حال میں میری موت ہو گئی تو میرا بنے گا کیا تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آمال اچھے ہوں یا برے جو موت کا وقت مقرر ہے وہ اس میں ہمیں دنیا سے جانا ہی جانا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو بلکہ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضمانت نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سانس بھی لے سکیں گے کہ نہیں کیا کہ طبا کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے جب موت واقع ہوتی ہے تو جو سانس وہ لیتا ہے نا وہ سانس باہر نہیں آتا یہ موت واقع ہو جائے تو گویا یہ سانس لینا اس سانس لینے پر رب کا شکر کرے اور یہ جب سانس باہر نکلے تو بھی رب کا شکر ادا کرے زندگی بھی لی ہے اس کو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ٹھاک تھا بظاہر اسے کوئی مرض بھی نہ تھا لیکن اچانک ہارٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے چند ہی لمحوں میں موت کی گھاٹ اتر گیا لہذا بیجا خواہشات کہ جناب اتنی بھی زمینیں ہو جائیں یہ بھی باغ لگ جائے وہ بھی فصل ہو جائے یہ بانگ, گھر بن جائے اتنی کوٹیاں بن جائیں اتنی گاڑیاں آ جائیں اتنا بینک بیلنس ہو جائے اتنی زمینیں ہو جائیں اتنی جائداد ہو جائیں تو یہ بیجا خواہشات اور لمبی لمبی امیدیں کہ جناب ابھی تو میری عمر ہی کیا ابھی تو میں تیس سال کا ہوا ہوں ابھی تو چالیس سال کا ہوا ہوں ابھی تو پچاس سال کا ہوا ہوں تو جی جی کر بھی ہم کتنا جی لیں گے کتنا جی لیں گے کہ موت آ کر ہی گی یاد رکھ موت آئی عبداللہ بن محمد کرشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک بہت دولت مند نوجوان رہتا تھا اسے ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں میسر تھی اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمین لونڈی تھی اسے بڑی محبت کرتا تھا خوب ایش و عشرت میں اس کے دن رات گزر رہے تھے اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی اولاد ہو کافی عرصے تک اسے یہ خوشی نصیب نہ ہو سکی پھر اللہ زوجل کے فضل و کرم سے وہ لانڈی امید سے ہوئی اب تو اس مالدار نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا انتظار کی گھڑیاں اس کے لیے بہت صبر آزما تھی بالآخر وہ وقت قریب آ گیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اچانک وہ مالدار نوجوان بیمار ہو گیا کچھ ہی دنوں بعد اولاد کی دیدار کی حسرت دل ہی دل میں لیے اس بے وفا دنیا سے کوچ کر گیا جس رات اس نوجوان کا انتقال ہوا اسی رات اس کے یہاں خوبصورت بچہ پیدا ہوا لیکن نگی دنیا دیکھیے نئے دنیا دیکھیے کہ نہ باپ نے اس بچے کو دیکھا نہ بچے نے باپ کو دیکھا دراز مانگ, مانگ کر مانگ لائے تے, تے, تے, چار تے چار دن, دن دو آر میں کٹ گئے دو انتظار بھی بلا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی جس کو موت کا تصور جم جائے نا تو وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے یار ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی ہم تو نماز نہیں پڑھتے جناب بس کیا کریں جی رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے نہیں جناب ہم کو تو, تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تو جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر وقت کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے وہ شخص عبادت گزار بن جاتا ہے سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے پھر مشکل نہیں رہتا وہ دنیا کی شرم کی وجہ سے اتنے چہرے کو پیارے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت سے اس کو دور نہیں رکھتا چہرے میں داڑھی سجا ہے آقا کی سنتوں کا وہ دیوانہ بن جاتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے لیکن بالخصوص مریض کا موت سے غافل رہنا حیرت انگیز ہے جیسا کہ ابھی جو واقعہ بیان ہوا اس میں ہم نے سنا کہ وہ شخص بستر علالت پر ہونے کے باوجود دنیاوی معاملات میں الجھا رہا موت نے اسے آ دبوچا اور اس کی ساری خواہشیں آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مریض کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سلا کرے خوب گڑ گڑا کر دعا, کر دعا کرے آجزی کا اظہار کرے خالق و مالک عز و جل سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرائے قوت و طاقت ملنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے شکوہ شکایت نہ کرے تیمار داری کرنے والوں کی عزت و احترام کرے تو معلوم ہوا کہ ہمیں بیماری میں بھی اپنی موت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بیماری کو باعث رحمت اور گناہوں کے کفارے کا سبب سمجھنا چاہیے کیونکہ بعض بیماریاں موزی امراض سے تحفظ کا ذریعہ ہوتی ہے جی ہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے اس سے بہت مرض دفع ہوتے ہیں زکام والے کو دیوانگی اور جنون نہیں ہوتا جسے کبھی خارشوں سے جزام اور کوڑ نہیں ہوتا زکام و خارش میں رب تعلی کی بہت حکمتیں ہیں تو فقیت مفتی جلال الدین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو اپدی راحت و آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا زبردست اور بڑا علاج ہے بشرطے کے آدمی مومن ہو سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے اگر صبر نہ کرے بلکہ جزا فضا کرے تو بیماری سے کوئی مانوی فائدہ نہ پہنچے گا یعنی ثواب سے محروم رہے گا تو اگر کوئی تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے پریشانی آتی ہے بیماری آتی ہے تو یہ بیماری جو ہے یہ تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے نیک لوگوں کے درجات کو بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے تو اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس پر بھی رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے زور سے کہی آمین اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا دے ہم عبادت گزار بن جائیں ہم نیک بن جائیں حلال روزی کمانے والے بن جائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے والے بن جائیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج دعوت اسلامی کے تین روزہ تربیتی اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین آخرت کی تیاری نہ کرنا اور گناہوں پر ڈٹے رہنا ظاہر جس سے جو طبقہ اس وقت فیضان مدینہ میں آیا ہے کیونکہ جو اطراف ہوتا ہے قصبے ہوتے ہیں دیہات ہوتے ہیں ان میں آئے دن خبریں ہوتی ہیں طرح کے گنا کے بازار گرم ہوتے ہیں تو یہ گناوں پر ڈٹے رہنا یہ باعث ہلاکت اور خدا و مصطفیٰ وسلم علی علی علی کی ناراضی کا سبب ہے موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ہمارے گناوں کا نتیجہ آداب کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا اس وقت پچتا سر پچھاڑنے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا لہذا ابھی موقع غنیمت جانتے ہوئے گناہوں سے سچی توبہ کریں سچی توبہ کریں میں تو ابھی جناب بیس سال کا ہوں میں نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے اور جیسا ہوتا ہے بعضوں کا کہ اگر کوئی نوجوان سنتوں کے راستے پہ آتا ہے نمازوں کی طرف آتا ہے عبادت کی طرف آتا ہے امام شریف سجا لیتا ہے مدنی لباس پہننا شروع کر دیتا ہے جناب تکوا پرہیزگاری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ ڈیڑھ ہشیار قسم کے تو وہ یوں سمجھاتے کہ ابھی تیری زندگی ہے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے جب تیری شادی ہو جائے پھر یہ معاملہ کرنا اس کا بسا اوقات حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا نوجوان جو سنتوں کے راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا ہماری بےجا تنقیدیں اور ہماری دل آزار گفتگو کے سبب وہ بساؤ کا سنتوں بڑے ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو موقع ملا جو موقع ملا بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نیک امال کی ابتدا کب کرنی چاہیے ہم سے بھی کئی ہوں گے ایسے کہ جن سے کہا گیا ہو ہوگا نماز شروع کرو گے جمعے کی نماز جمعے سے شروع کروں گا رمضان سے شروع کروں گا بھائی چہرے کو سجا لیں جی میں مدینے جاؤں گا پھر رکھ کر آؤں گا شادی کے بعد کروں گا تو بزرگ سے فرمایا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو نیک امال کی ابتدا کب کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے موت سے ایک دن پہلے تو اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ موت کا دن تو پتہ ہی نہیں کہ مرنا کس دن ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو یعنی جو کرنا ہے نا وہ اب کر لے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کیا ہے یہی تین سانس تو ہیں ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے گا ایک سانس وہ جو لے گا پتہ نہیں لے گا بھی کہ نہیں ایک سانس وہ جو لے رہا ہے یہ جو لے رہا ہے یہی اس کی زندگی ہے یہی اس کی زندگی ہے ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے کتنی بیتبار ہے دنیا؟, دنیا زندگی نام دنیا. رکھ دیا کس نے موت, موت کا انتظار دنیا. ہے دنیا تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آج نوجوان ہیں تو جوانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسے عبادت اور ریاضت میں بسر کیجئے کل بڑھاپے میں ہمت ختم ہو جائے گی آگا جواب دے چکے ہوں گے اس وقت عبادت کرنا بہت مشکل ہوگا شہزادہ آلہ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے نا کہ ریاضت کے یہی دن بوڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کر نہ ہو اب کر لو جو کچھ کر نہ ہو اب کر لو ابھی نوری جا تم ہو جو کچھ کر نہ ہو اب کر لو ابھی بن قطا رضی اللہ تعالی نوں اپنی قوم کے سردار تھے ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ موت میری تاک میں ہے میں اس سے بچ نہیں سکتا پھر وہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے فرمانے لگے اے بنو ساد میں نے اپنی جوانی تم پر وف کر دی تھی اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو پھر آپ رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر تشریف لائے عبادت میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بوڑھا شخص یہ موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس عمر میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اس عمر میں بھی گالی گلوچ ان کی زبان سے جاری رہتی ہے اس عمر میں بھی وہ فلمیں ڈراموں کے دلدادہ ہوتے ہیں بوڑھے اٹھ نہیں پا رہے بعد سو امراض کے سبب بستر پر پڑے لیکن معاذ اللہ اس بستر پر لیٹے لیٹے بھی گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں تو یہ بڑھاپا بھی گویا ہم کو اپنی موت یاد نہیں دلاتا اور جھوٹ غیبت چغلی اسے پیچھا جڑا نہیں پاتے نیز مال کمانے کی دھن اس وقت بھی ان پر سوار رہتی ہے اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں نمبر ایک ہرس اور دوسرا لمبی امید اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم کا فرمان ہے بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے نمبر ایک زندگی اور نمبر دو مال کی محبت تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ انسان چاہے بڑھاپے کی دہلیز پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے لیکن مال و دولت کی محبت اور حوث اس عمر میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور یوں اس عبادت و ریاضت کی چاشنی اس عمر میں بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی اپنے دل سے دنیا کی محبت مٹا کر موت کی یاد دل میں بٹھانے کے لیے دعوت اسلامی کی مکتوبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے آسو کا دریا اس میں ایک شیر لکھا ہے تین نصیحت آموز اشار اس کا ترجمہ سنیے اور یہ سن کر تھوڑا اپنے دل کو میں کیفیت پیدا کیجئے جس عمر میں بھی ہیں بڑھاپا تو چلو نصیب سے جس کو ملنا تھا مل گیا آج کل تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو, جو جوانی میں ہی دنیا سے چلی جاتی ہے تو, تو کسی بزرگ کا کیا اشار لکھے اس کا ترجمہ ہے اے بوڑھے شخص کیا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی تو تہالت میں مفت لائے اب اس عمر میں تمہاری طرف سے جہالت کا مظاہرہ اچھا نہیں نمبر دو تیرا فیصلہ تو سر کی سفیدی نے کر دیا مگر پھر بھی تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور نا دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے نمبر تین نا دنیا اور اس پر افسوس کرنا چھوڑ دے کہ ایک دن تو بھی مرنے والا ہے اور ایسے پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ جس میں کسی بےہودہ پن کی آمیزش نہ ہو تو تبدیلی لائیے عبادت گزار بنیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ میں گار دعوت اسلامی کا جو عظیم مقصد ہمیں ملا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مقصد کو لے کر اس سنتوں کے پرچم کو اٹھا کر دنیا بھر میں نکلیے تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے حالات ہمارے سامنے حالات ہمارے سامنے ہیں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو آج نماز پڑھنا نہیں آتی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو روزوں کے مسائل نہیں پتا مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو زکات کے مسائل نہیں پتا قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور بالخصوص یہ گاؤں دیہات ان میں تو جہالت اور زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بے پردگی دیگر بہت سارے معاملات تو آخر وہ کون لوگ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے جو اس پورے معاشرے میں مدن انقلاب برپا کریں گے دعا کریں اے اللہ ان نیکی کی دعوت عام کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما ہم خود نیک بنے اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں ہم خود گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں ہم اپنے چاروں طرف اگر اس طرح کے حالات اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو واقعی یہی ہے کہ غفلت غفلت غفلت چاروں طرف غفلت ہی غفلت نظر آ رہی ہے مسلمان کہلانے والے یا آخرت کی تیاری کے بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے حضرت سیدنا مستور مستورید بن شداد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی آیا تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مثال بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے ورنہ فانی اور ختم ہونے والی یعنی انتہا کو پہنچنے والی دنیا کو باقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے اتنی سی بھی نسبت نہیں جو بھیگی انگلی کی کو سمندر سے ہے تو خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے اکل مند عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اس کی دنیا بہت عظیم ہے غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو وہ نام و نمود کے لیے ادا کرتا ہے اور جو عقل مند ہے اس کا کھانا پینا سونا جانا, جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین کے لیے ہے اور نبی پاک علیہ السلط وسلام کی سنت ہے مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں حیات الدنیا اور چیز ہے حیات فی الدنیا اور حیات الت دنیا کچھ اور یعنی دنیا کی زندگی دنیا میں زندگی دنیا کے لیے زندگی جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو دنیا کے لیے نہ ہو وہ مبارک ہے تے کاش ہمارے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے اور ہم سچ صحیح مانوں میں نیک عبادت گزار بن کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی ہو کی بھی عادت نہیں جاتی سر کا رنگ نا ہو کی بھی تو واقعی جو یہ جو اجتماع ہوتے ہیں نا یہ ایسی بابرکت نعمت ہے کیونکہ ایک تو آنا یقیناً قربانی ہے وہ شیتان یہاں پر بھی جم کر بیٹھنے نہیں دیتا ہے یہاں بھی ادھر ادھر گھمانے کے لیے باہر نکالے گا ادھر ادھر یعنی یہاں رہتے ہوئے بھی نمازیں پوری نہیں ہوں گی ادھر ادھر گھومنے پھرنے نکل جائیں گے تو اگر جو یہاں آیا ہے جس مقصد کے لیے کہ میں نیکی کی دعوت دینا سیکھوں گا میں اپنے آپ کو نیک بنانے کا جذبہ پاؤں گا اس طرح کا جذبہ نیت لے کر دل جمعی کے ساتھ اس تین دن کے تربیتی اجتماع میں ہونے والے مدنی حلقوں میں بیانات میں اول آخر بیٹھیے دیکھیے کیسی تبدیلی آئے گی عبادت کی لذتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ اللہ اور کچھ کرنے کا کچھ کرنے کا ذہن بنے گا ورنہ یہ جتنے بھی بیانات ہو جائیں جیسا بھی جھنجھوڑا جائے ہم نہ سدرے ہیں نہ سدریں گے کسم کھائیے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں منقول ہے ایک شخص نے سیلاب آنے کی جگہ اپنا گھر بنا رکھا تھا جب اسے کہا گیا کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے یہاں سے ہٹ جاؤ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جگہ خطرناک ہے لیکن یہ ہے کتنا خوبصورت جگہ کتنا اس کی شادابی ہے کتنی ہریالی ہے اس نے مجھے تاجب میں ڈال دیا ہے تو اس نے اسے کہا گیا کہ تمام رونقیں خوبصورتیاں زندگی کے ساتھ ہیں یعنی جان ہے تو جان ہے کہ جان ہوگی تبھی تو یہ سارے معاملات دیکھو گے لہذا اپنی جان کی حفاظت کر خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈال اس نے کہا میں جگہ نہیں چھوڑوں گا پھر ایک رات حالت نیند میں سیلاب آ گیا اور کیا ہوا مکان بھی گیا اور وہ خود بھی پانی میں غرق ہو کے مر گیا امیر سنت فرماتے ہیں ایک نوجوان کی اچانک موت کا عبرتناک واقعہ سنایا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منوانے کا پر مجبور کیا یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نائی کے پاس آ گیا داڑھی منڈو کر گھر کی طرف آ رہا تھا سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا اور اس کا وہیں دم نکل گیا اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے ماں باپ نہ بچا سکے نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی ہماری سی بابل مدینہ میں ایک نوجوان کی شادی تھی اور جیسا بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو سب کچھ بھول بھال کر فنکشن گانے ساؤنگ ڈانڈیا رات ناچ گانے سب کچھ سلسلہ چلتا ہے وہ بھی کئی دنوں سے جاری تھا شام کو نکاح تھا دوپہر کے بعد گھر والوں نے اٹھایا کہ بھائی اب آپ اٹھو تاکہ کہ آپ کی جو نکاح کی تقریب ہے اس کی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی چراچے وہ نوجوان اٹھا اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر روانہ ہوا تاکہ دلہا بن کر یہ گھر آئے اور پھر نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے جائے جب وہ دونوں نوجوان موٹر سائیکل پر سوار جانے لگے تو اچانک ایک بس نے اسے ٹکر ماری اور وہ نوجوان جس کا نکاح ہونے والا تھا وہیں بس کے ٹائر کے نیچے آ کر مر گیا اخباری اطلاع کے مطابق جب اس کی میت کو گھر لایا گیا تو باہر ایمبولینس میں اس ہونے والے دلہا کی لاش پڑی تھی اور اسی گھر کے اندر اس دلہا کی شادی کے گانے گائے جا رہے تھے یعنی گویا اس نوجوان نے تو یہ تصور کیا تھا کہ آج کی رات مجھے دلہا بنایا جائے گا مجھے نئے کپڑے پہنائے جائیں گے لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات اسے گسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اس نے یہ خیال کیا تھا کہ آج کی رات تو مجھے سجی سجائی کار میں دلہن کے پاس لے جایا جائے, جائے گا اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں قبرستان لے جایا جائے, جائے گا اس نے یہ خیال کیا تھا کہ آج کی رات میں نئی نویری دلہن کو دیکھوں گا اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے نکی رین کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے خیال کیا تھا کہ آج کی رات مجھے قبر مجھے نرم و ملائم بستر پر سونا نصیب ہوگا اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے قبر میں کیڑوں کے ساتھ گزارنا پڑے گا خاک پر سونا پڑے گا تو جس موت کو ہم یاد نہیں کرتے یا جس کا تذکرہ ہمارے سامنے ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے کہ یار کیا مرنے کی باتیں کرتے ہو یاد رکھیے کہ جس موت کو ہم یاد نہیں کرتے وہ موت ہمیں یاد کرتی ہے جس قبر کو ہم یاد نہیں کرتے وہ قبر روزانہ پکار پکار کر گویا اس طرح ہمیں کہتی ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں تو میرے اوپر روشنیوں میں رہتا ہے میرے اندر آ کر تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا میرے اوپر تو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتا ہے میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا میرے اوپر تو ہنستا ہے اتا ہے میرے اندر آ کر تجھے افسردہ ہونا پڑے گا شرمندہ ہونا پڑے گا تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تصور کریں تصور کریں کئی ایسے لوگ ہمیں تصور میں آئیں گے کہ جو عمر والے تھے لیکن بڑے تگڑے تھے کہ جناب اس کی پچہتر سال ہو گئی اور یہ جناب بڑے ہٹے کٹے اتنا میل سفر کرتے اتنا وزن اٹھاتے پھر اچانک کیا ہوا کسی دن صبح اعلان ہو رہا تھا کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا ایسے بھی لوگ یاد آئیں گے کہ جو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتے تھے ان کی خوراکیں دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے کہ یار کیسی خوراک اس کی کہاں ہیں وہ آج وہ قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہے ہوں گے کئی ایسے نوجوان ہوں گے جن کے خوبصورت بال ہمیں رشک دلاتے تھے کہ کاش ایسے بال میرے بھی ہوتے کاش ایسا تگڑا جسم میرا بھی ہوتا کاش ایسی خوبصورت جلد میری بھی ہوتی کاش ایسی خوبصورت آنکھیں میری بھی ہوتی کہاں ہے وہ خوبصورت نوجوان قبر میں ان کی ساری کھال ادڑ گئی آخ بار آ گئی بال جھڑ گئے تو ہماری حیثیت کیا ہے کیا اوقات ہے تو اگر اس موت کو پیش نظر رکھیں گے اور یہ ذہن بنا لیں گے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو پھر ہماری نمازیں کزا نہیں ہوں گی پھر ہم قرآن پڑھنے سے دور نہیں ہوں گے پھر حلال روزی ہی کمانے کا ذہن بنائیں گے پھر ہم ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے پھر ہم نیکی کی دعوت دینے والے گناہوں سے بچنے والے اور دوسروں کو بچانے والے بنیں گے اور یہی مقصد دعوت اسلامی کا ہے دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں سنتوں پر عمل کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم کی امت کو ہم سنتیں سکھائیں ہمت کریں حوصلہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ان کا روزہ بلا عذر شرعی قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں یہاں اس اجتماع کے اختتام پر کورسز بھی شروع ہو رہے ہیں ہمت کیجیے زندگی میں اتنی ڈگری حاصل کر لی آپ نے ارے قرآن پڑھنا سیکھ لیں اپنے گاؤں دیہات میں قرآن پڑھانا سیکھیں مسلمانوں کو نماز نہیں آتی ارے آپ نماز کورس کریں نماز کورس کر کے بچے بچے کو اپنے گاؤں دیہات میں نمازی بنائیں آپ سنتیں سیکھیں بچے بچے کو سنتوں کا عامل بنائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں عمل کریں اور پھر پرچم لے کر اس مدنی پرچم کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں بارہ ماہ سفر کریں اپنی زندگیاں وف کریں اس دعوت اسلامی کے پیغام کو حاصل کیجئے آگے پہنچائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم الحبیب صلی اللہ تعالی علم